بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے الف لام را رایا آیات کتاب و قرآن مبین الف لام را یہ کتاب لاہی اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں ربما الذين كفروا لو كانوا وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے درهم الامل فسوف آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے یہ خود ابھی جان لیں گے وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا ما تسبق من امة اجلها وما يستخرون کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے وقالوا يا ايها الذين نزل عليه الذكر انك لمجنون انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تو, تو کوئی دیوانہ ہے ما ان كنت من اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا ننزل الا بالحق وما كانوا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ محلہ دیئے گئے نہیں ہوتے ان نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے وما من رسول إلا كانوا به اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مزاق اڑاتے گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں لا به وقد خلت وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور وہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائے تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے نقد یقیناً <لِلنَّاظِرِين> ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے من كل اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا فہوش ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہتا ہوا شولا لگتا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر مضبوط پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک کھلی تعداد سے اگا دی ہے وجعلنا لكم فيها معيشه ومن لم استم له برازقين اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور ان کی بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو ما ایمن شیئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں اور ہم بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو و ان ل نہنں ن ہی ووں میں توں نہنںواریتون ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بلاخر وارث ہیں قد عام ن المقدمی ن کوم والہ اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں وہ انہ ربہ کہ ہوں و یہشروہم علیم۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا یقیناً وہ بڑی حکمتوں یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی پیدا فرمایا ہے خلقناه من قبل من نار اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا واذ قال ربك للملائکۃ انی خالق بشرًا من صلصال من حمأ مسنون اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خمیر کی ہوئی کنخراتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعو لہ ساجدین تو جب میں اسے پورا بنا چکو اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا قال يا ابني سو ما لك الا تكون نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا قال لم اكن لاسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حمئ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھن خن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے منها فإنك فرمایا <العب> آئی آئی اب تو بحش آب سے نکل جا, بحش جا, جا کیونکہ تو آ آ الى يوم الدين اور پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک قال الى يوم کہنے لگا کہ اے میرے رب, رب, رب مجھے اس دن تک ڈھیل دے دلد دلد دلد دلد کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائے فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں محلت ملی ہے روزے مقرر کے وقت او تنی ازنائن شیتان نے کہا کہ اے میرے رب چونکہ تونے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مش تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں کرے یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے لہا سب اب وکل جز جس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ وَنزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا سرر ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینا تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے نبی عبادی انی انا میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تجھے ایک صاحب فرزند کی بشارت دیتے ہیں ام بالحق فلا من کہا، کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے یعنی فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر خاندان لوٹ کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے إِلَّا قدرنا إنها لمن سوائے آل اس کی بیوی کے کہ ہم نے اسے دلستے رکنے دلستے اور دلستے باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے جب بھیجے ہوئے فرشتے آلے لوت کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو قالو بلجئناک بما كانوا فيه يمترون انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے تھے واتیناک بالم حق وانا لصادقون ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْضُوحَيْثُ تُؤْمَرُونَ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبِشِرُونَ اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے قَالَ إِنَّ هَا أُولَاءِ فلا فَلَا لوت نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تم مجھے رسوا نہ کرو اللہ, ولا تخزون. اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. اولم عن وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیک داری سے منع نہیں کر رکھا لوت نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں لعمرک انہم لفی تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگردان تھے قدرت ہوں پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِ لَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّیل بلاخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ بلا شبہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيلٍ مُقِيمٍ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا یہ دونوں شہر کھلے یعنی عام راستے پر ہیں ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا وآتیناہم آیاتنا فکانو عنہا معرضین اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھار نے آدھ بوچا فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لاتاتيه فاصفح الصفح الجميل ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے پس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے ان هو یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے یقیناً <الْعَظِيم> ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن بھی دے رکھا ہے لم عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ <سخد> <سخد> آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف ندہ اڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے نون پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں وقل اننی أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں جیسے کہ ہم نے ان قسمے کھانے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب ال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے قسم ہے تیرے پالنے والے کی ہم ان سب سے ضرور پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے مشرقی بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں انقریب معلوم ہو جائے گا ہمیں خوب دل علم دل ہے دل کہ دل ان کی باتوں دل سے آپ کا دل, دل تنگ دل ہوتا دل ہے آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور دل حمد دل بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں لق <الْيَقِين> اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے